اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما ذہب عن ابراہیم الروم وجاءتہ البشرہ یجادلنا فی قوم لوط پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا ان ابراہیم بے شک ابراہیم بہت برد بار بہت زیادہ آہ وزاری کرنے والا اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا یا ابراہیم ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو بے شک تمہارے رب کا حکم آن پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے پھیرا نہیں جائے گا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ لَا لُو تَنْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ اور جب ہمارے قاسد مطلب فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قوم ولا فی رجل اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی اسے برے عمل کرتے تھے اس نے کہا اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں بناتك من حق وإنك ما نريد انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق مطلب دلچسپی نہیں اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں أَوْ <شدید> اسلوت نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف اس مجادلے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اسی میں حضرت لوت علیہ السلام بھی موجود ہیں جس پر فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوت علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے بہ والیہ سراً کبوت آیت نمبر 32 پھر یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے چھوڑیے اللہ کا وہ حکم مطلب ہلاکت کا آ چکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا اور اب یہ عذاب نہ کسی کے مجادرے سے رکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا پھر حضرت روت علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ سے حضرت روت علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بحری تھے جس سے حضرت روت علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں پھر اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خو برو نوجوان لوط علیہ کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں پھر یعنی تمہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا ہے کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزل باپ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کرو بحوال ابنی کثیر پھر یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے حضرت لوط علیہ السلام نے ساری باتیں اس بنیاد پر کی کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نو وارد مسافر اور مہمان ہی سمجھتے رہے اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت و وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن مجید نے کھینچا ہے پھر یعنی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیصہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی پھر قوت ان سے اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید مضبوط آسرا سے خاندان قبیلہ یا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے یعنی نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی میں ان بد سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا حضرت لوۃ علیہ السلام کی یہ اللہ تعالیٰ پر توقل کے منافی نہیں ہے بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے اور توقل اللہ کا صحیح مفہوم و مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے تمام ظہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توقل کیا جائے یہ توقل کا نہایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا اسی طرح وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اگر نبی دنیا میں اس طرح کے اختیارات سے بہرا ور ہوتے تو یقیناً حضرت الوط علیہ السلام اپنے یا اپنی بے بسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکور الفاظ میں کینو ربن فرشتوں نے کہا اے لوت بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور تم سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیرے یا تیری بیوی کے بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا بے شک ان کے وعدے مطلب عذاب کا وقت صبح ہے کیا صبح قریب نہیں فلما جاء امرنا جعلنا علیہا علیہا من مندود. پھر جب ہمارا حکم مطلب عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر تہ بتہ برسائے مسین جو تمہارے رب کے ہاتھ سے نشان زدہ تھے اور وہ پتھر یا سزا یا بستی ان ظالموں مطلب قریش مکہ سے دور نہیں ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول کم نہ کرو بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جب فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کر لیا تو بولے اے لوت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تک تو کیا اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے اب رات کے ایک حصے میں سوائی بیوی کے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جا صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا پھر اس آیت میں ہیا کا مرجے بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلے پتھر ہیں اور ابوانہ سے مراد قوم لوت ہے کہ یہ نشان زدہ پتھر ان ظالموں سے دور نہیں یا اوالمینا سے مراد اس امت کے ظالم ہیں یعنی پتھروں کا عذاب ان ظالموں سے بھی دور نہیں یا ہی ومیر کا مرجے قوم لود کی بستی ہے جو ہلاک اور وہ ان کفار سے دور نہیں بلکہ وہ شام اور مدینہ کے درمیان ہے مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہوگا یا ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئیں پھر مدین کی تحقیق کے لیے دیکھیے سورہ آراف آیت نمبر پچاسی کا حاشیہ پھر توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی ناپ تول میں کمی کی تھی اس سے انہیں منع فرمایا ان کا معمول یہ بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ مطلب بائے اپنے چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور طور میں زیادہ لیتے اور جب خریدار مطلب مشتری کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں کمی کر کے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیتے پھر یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر تم یہ قبی حرکت کیوں کرتے ہو پھر یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم بچ سکو تم بچ نہ سکو گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مواخذ الہی سے بچ سکے گا نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبِخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُ فِي الْعَبْضِ مُفْسِدِينَ اور اے میری قوم تم ناب اور طول میں تم ناب اور طول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھیرو بقیت اللہ خیر لکم ان تم مؤمنین وما أنا علیکم بحفیظ اللہ کی بچت مطلب جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں انہوں نے کہا شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی مطلب سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج بڑا سمجھدار ہے توقل تو انیب اس شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس طرح کے وہ کام کروں جس سے یا جن سے تمہیں روکتا ہوں میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد توحید یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے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 اور اب تاکید کے طور پہ انہیں انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے سر متففین میں بھی اس جرم کی شناعت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ سورہ متففین آیت نمبر ایک سے تین ماب تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناب او جب دوسروں کو ناب کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں پھر اللہ کی نافرمانی سے بالخصوص شرک کر کے اور وہ گناہ کر کے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے پھر بقیت اللہ سے مراد و نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کے یا کیے بغیر کسی قسم کی کمی کیے بغیر دیانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو یہ چونکہ حلال و طیب ہے اور خیر و برکت بھی اسی میں ہے اسی لیے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا ہے پھر یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں پھر سولاد سے مراد عبادت دین یا تلاوت ہے پھر اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ و صدقات ہیں جس کا حکم ہر آسمانی مذہب میں دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے زکوۃ و صدقات کا اخراج اللہ کے نافرمانوں فرمانوں پر نہایت شاق گزرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت و لیاقت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے اسی طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے ممکن ہے ناب طول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنی مالی تصرفات میں دخل اندازی سمجھا ہو اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استحضاء کہے پھر رضقنحسنا کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے بہوال تفسیر ابن کثیر پھر یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں تمہاری مخالفت کر کے وہ میں خود کروں ایسا نہیں ہو سکتا پھر میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں اس سے مقصد اپنی مقدور بھر تمہاری اصلاح ہی ہے پھر یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے اس इसलिए تمام معاملات پہ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں و یا قومی لا يجريم انكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد اور اے ماری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں۔ واستغفرو ربکم ثم توبو الیہ ان ربی رحیم ودود اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے وما علينا انہوں نے کہا اے شعیب جو تو کہتا ہے ہم اس سے جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا <مُحِيطًا> شعیب نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے اور تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں جلد تم جان لوگے گے کہ کس پر رسوہ کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في دارهم فاصبحوا في ديارهم جاسمين اور جب ہمارا حکم مطلب عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعيب کو اور اس کے ساتھ ایمال لانے والوں کو اپنی رحمت سے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی ان کی جگہ تم سے دور نہیں یا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کا موجب بنا پھر یہ بات انہوں نے تحقیر اور استحضاء کے طور پر جھوٹ کہتے ہوئے کہی ورنہ شعیب علیہ السلام کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں یا حقیقتا ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں کیونکہ وہ آپ کے کلام کی طرف شدت نفرت کی وجہ سے توجہ ہی نہیں دیتے تھے تفسیر اللباب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے ذہن اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کی سیدھی اور فصیح باتیں بھی ان کے ذہن میں نہ آتی تھیں حالانکہ شعیب علیہ السلام نہ کسی غیر زبان میں گفتگو کرتے تھے اور نہ ان کا انداز بیان ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا پھر اور باز کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود تنہا مخالفین سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی جیسا کہ بعض خیال بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی یا وہ نہیف ولاغر جسم کے تھے لیکن یہ بات درست نہیں بحوال تفسیر اللباب پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ باقی کفار کے مقابلے میں کمزور اور تعداد میں کم تھا لیکن وہ قبیلہ چونکہ کفر و شرک میں اپنے ہی قوم کے ساتھ تھا اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے انہیں اور انہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں مانے تھا پھر لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں پھر کہ تم مجھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو لیکن جس اللہ نے مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت اور اس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اسے تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے عز کو منی مجھ سے زیادہ ذی زی عزت کے بجائے مجھ سے زیادہ ذی زی عزت کی بجائے عز علیکم من اللہ اللہ سے زیادہ ذی زی عزت کہا جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی توہین دراصل اللہ کی توہین ہے متخطمہ میں ہا ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجہ ہے لفظ اللہ کی طرف راجہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پرواہ نہ کر کے اور ان کی باتوں پر عمل نہ کر کے تم نے اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور اس کی تم نے کوئی پرواہ نہیں کی پھر جب انہوں نے دیکھا کہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور واضح نصیحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو ان قریب تمہیں چھوٹ جھوٹے سچے کا ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسواکن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا پھر اس چیخ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد معن بعد ہی بہون چال بھی آیا اور اس کے معن بعد بھی بہنچال بھی آیا جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 91 اور سورہ کبوت آیت نمبر 37 میں ہے